مدینہ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بتا چکا ہوں یہ انٹرسیکشن کر ہو کروڈ ہے کافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو وہ گزرتے تھے اور کافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے اس طریقے سے یہ جو جو ہے انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی کاروبار چمکے ان کے لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں کم تولنا کم ناپنا رازدنی کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یعنی شرک کے علاوہ و علا مدین آخا شاہبہ مدین کی طرف ہم نے بھیجا کہ بھائی شاہب کو کہ قوم اللہ مالا کو میں لاہن بہر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے یہ قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا ولا تسول بکیالہ ویزان اور نہ کب رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو اِن اراکوم بخیر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے اِن اخاف علیکم عذاب آزاب یوم محیط لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعماریوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا بیا قومف کیا بلقصور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عزل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو بلا تب خس ناسا اور مت کم کیا کرو گھٹا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان بلا تاش و فلرد مخصدین اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرو بقیت اللہ خیر الکھو جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے صحیح صحیح تولو صحیح صحیح ناپو پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے دفع ہو جائے وہ بقیت اللہ ہے بقیت اللہ خیر القومن کن تم مومنین اگر تم مومن ہو اگر مانتے ہو میری بات کو ماننے والے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وما انا اعلے کم لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہ مان نہیں ہوں میں ٹھیکے دار نہیں ہوں میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی ترقی کر رہا ہوں شعب و سلا تو کاب ر کا نت یا انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ و دار اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے مشترک مرض بیماری وہ تو موجود یعنی وہ شرک او ان نف الفی ام وال نامان شاہ یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکیں ہمارا مال ہے یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے سیکرٹ رائٹ آف اونرشپ میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی مال آپ کا ہے اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس ہے مالک اللہ ہے لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصور کرنا ہے یہاں کوئی سیکرٹ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے یو آر ٹرسٹیز امانت چند روزہ ماسٹ بر حقیقت مالک ہر شے خداشت یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے تو ہمارے پاس جو ہے ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی ام وال تو پھر مانشا جو ہم چاہیں گے کریں گے اور نفا نفی اموال نا تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے تمہاری نماز اور دینداری جو ہے اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو ہمارے مال ہیں ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے ان نقل انتل حلیم ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو باوقار ہو باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں کالا یا قوم یا رائے تم انکن والا بر ربی انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے گھر کی طرف سے بید پر تھا میری فطرت صحیح تھی میرا کردار صحیح تھا میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا جیسے حضور السادق الامین کی حیثیت سے متعارف تھے وہ رضا من مینو جس اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے وہی آئی ہے نبوت مجھے مل گئی ہے وہ ماں ارید ہو ان کو ملا ماں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں ان و میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے مستطاط ہو جتنا بھی میرے امکان میں ہو وہ ماں توفیقی اللہ بلّا اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بھی میرے اندر ہمت ہے جو بھی استقامت ہے اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے علیہ توقل تو میں نے اسی پر توقل کیا ہے وہ اللہ علیم اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے ويا قوم لا يجد منكم من شقاقي اي يصيبكم مثل ماصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده ليدرك قولي اللهم من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماماً ونوراً وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما تلاوت لندان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جانا آپ سب حضرات کو مبارک ہو آج کے شب سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے پہلے عشرے کو حضور نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے اور یہ عشرہ بفرت ہے سورہ حود کے آٹھویں رقوع میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد وقع کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے با یا قوم لاجری نے من اور دیکھو اے میری قوم کے لوگوں تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے این یوسیب کم مسلما قوم نوح کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر اور قوم یا جو آیا تھا قوم حوت پر اور قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر وماں قوم لوتن بن ببعید اور قوم لوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرت لو حضرت حود حضرت صالح اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آبورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج اقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب بدین کا ہے جن میں شعیب بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحرۂ بردار ہے اور بحرۂ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب ملین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کچھے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسا علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ کہ بارہ اتنا فصل کو ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اب جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسا اوقات کسی شخص کو کسی دائ حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے کوئی ذاتی مغز ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگوں میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دو چار نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا بخش اور میری عداوت جو ہے بھائی قوم لاج من شکایب او قوم او قوم صالح و ماہ قوم لوت بستر اور دیکھو استغفار کرو اپنے رف سے سب متوبو علیہ پھر اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف آگے بڑھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرمبرداری کرو ان ن رب رحیم المدود یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے مدود بھی ہے محبت فرمانے والا ہے کالو یا شعیب و ماں نفقہ کثیرم نما تپور ان کا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں ماں ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے راہ تو کا اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان نہ میں جمنا کا تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے ہیں. اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت اصل میں یہ جو صورت مکی نازم ہو رہی ہیں جو حضور کی دعوت اور تحریر جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا ایک اکثر سابقہ انبیاء اور اصول کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی وہ تکراریں محض نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے بی جوئی ہے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے اب یہاں مکعبی بھی شکل یہ ہو چکی تھی مکیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیظ اور غذب کے اندر مبتلا تھے لیکن چونکہ حدور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ حضور کو کوئی غزل پہنچائے نقصان پہنچائے یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اگر خدا کا ابو لہب ہوتا سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو ابو طارب کے پاس اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی شفقت تھی حضور کے ساتھ بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالی نے اسے قلعہ بنا دیا ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا ولا اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا نہ کا ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے وما انت بے عزیز اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کالا یا قوم راہ کی آزو الحکم اللہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے میرا پشت بنا تو حقیقت اللہ ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو راہتی اللہ تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے بلایا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے منگن رہتے ہیں اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحظر نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے کاز اینڈ افیکٹ ایلل ہیں اسباب ہیں ان کے نتائج نکل جاتے ہیں تو جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مصب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرصت نہیں لینے دیتی یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں خالب نہیں ہونے دیتی لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے مانتے تھے مشرقی نے مکہ بھی مانتے تو سب تھے اللہ کو لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجل کیا ہوا تھا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو وقت تمہوں دوبارہ تمزریا اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے یعنی اسے تو نسیحم منسیہ کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے نہ رب تامل نہ محیط جبکہ میرا رب جو تم کر رہے اس کا احاطہ کیے ہوئے تمہارا گھیراؤ کیے ہوئے اللہ تم اس کی گرفت نکل کر نہیں جا سکتے ہو یا قومت عابل اور اے میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میرے خلاف جو کر سکتے ہو جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو جو اقدام کر سکتے ہو یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے سورا نام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حقوباتی تھی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو انی عامل اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں صوفت ان القریب تم جان لو گے میں یا ہے عذاب یہ ہے کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا ومن ہوا قاضم اور کون ہے وہ جو, جو جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو ورتقیب اتنی معتم رقیب تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں منتظر ہوں ولما ج امرون جب ہمارا حکم آ گیا ند ہم نے نجات دی شعیب کو وہ نذینہ امن اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بے رحمت اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے معدت النزینہ ظلم الصحت اور جو یہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافت تھے انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں پڑے فی ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں اللہ بود ال مدین آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے مدین پر کما بائی د سمود جیسے کہ سمود پر پھٹکار ہوئی ملک موسا بھی آیا اتنا میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسا کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب ورنہ یہ چھ رقو ختم ہوئے امبا رسول کے ان میں سے دو رکو جو تھے وہ حضرت روح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل تھے اور باقی سب کے لیے ایک ایک رقو آیا ہے وَلَقَدْ ارسول موسا بیاتنا و مُبِينٍ مبین الا فراؤن اور ہم نے بھیجا موسا کو حفبی آیات کے ساتھ اور خواص صنعت دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس فتبا امرا فرعون لیکن ان نے فرعون ہی کی پیروی کی اسی کے حکم کو مانا اسی کی بات پر چلے بما امر وہ کا جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی ہدایت والی راہ نہیں تھی یکدم و قوم ہوں اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا آگے آگے, آگے آئے گا یومر قیامتیں پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی فعور منار اور پھر وہ لا کر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا جہنم تک پہنچا دے گا وبیسل برد المورود اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے, آگے آ رہا ہو سب گھاٹ پر وہ اپنے پورے قافلے کو لے آتا ہے اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعول اپنی قوم کو بہت پہ اسی لانت اور اس دنیا میں بھی ان پر لانت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی وہ یوم القیاما قیامت کے دن بھی بےثر رفت المرفوت برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے ضالق من امبا کو یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے ملکوں کے اہم خبریں نہ کچھ سہارے کا جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ پر ننہا قائم و حسید ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں موجود ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئی موجود ہو گئی حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے جب کہ فصل کاٹ نہیں جائے فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا جیسے کہ قوم عاد کہاں تھی اب ان کا نام و نشان نہیں اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن یہ کہ جیسے سمود کے مسلن جو وہ بھی ہے وہ ابھی موجود ہیں منہا قائم و حسین وَمَا ظلم نہ ہوں أَنفُسَهُمْ غلط اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا فماں اونت الحم آلیہ اللہ ہے تو کچھ کام نہ آ اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلیہ وہ معبود جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا بن شے کچھ بھی کا کچھ اضافہ میں تباہی کا اخذ و قزال کا اخذربا اخد القرا اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی ہے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وہی ازال متن جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں گناہ ہوتی ہیں ان میں گناہ گار اور معاشیت کا عام چلن ہو جاتا ہے ان نہ اخدہ علیم الشدید اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے بڑی سخت ہے جیسے کہ آخری پارے میں بقش رب کل شدید ان نفیزہ القلاف اذاب الآخرہ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں وہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا وہ ظالک یوم مشہور اور وہ دن ہے پیشی کا سب کو پیش ہونا ہے مانوخر ہوں الجلم محدود اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے موخر کیے ہوئے ہیں ایک وقت معین ہے اس کا محدود ہے گنتی کی گئی ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا آئے گا وہ دن یوم یا تھی جس دن جب کہ وہ دن آ جائے گا لاتکلّ و نَفْسٌ إِلَّا بزنی کوئی ذی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے فامل ہوں شکی تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے بدبخت بھی ہوں گے سعید بھی ہوں گے نیک بخت ہوں گے فعب الضی